اور دوسری چیز تھی ان کی بے مثل ذہانت وہ بہت اللہ نے انہیں مکمل آدمی بنایا تھا وہ مرد تقریر بھی تھے وہ مرد تحریر بھی تھے اور وہ مطلب ان کی تحریر ان کو تحریر لکھتے وقت میں نے دیکھا ہے کہ وہ شور شرابے میں بھی مضامین لکھتے تھے خط کی طرح मतलब ان کو کسی की کی کسی की کی ضرورت نہیں ہوتی تھی وہ بالکل ایک بچہ کندھے بیٹھا ہے دس دوست سامنے بیٹھے ہیں اور وہ لکھتے بھی جا رہے ہیں باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں بچے سے کھیلتے بھی جا رہے ہیں مطلب ان کے بہت بلند پایا مضامین اس حالت ان حالات میں لکھے گئے مطلب انہیں وہ وہ ایسے لوگ ہیں نا کہ جن کا انسپریشن وہ نہیں ہوتا ان کے اندر انسپریشن کا ایک ایسا نظام چلتا رہتا ہے جس کے لیے کسی مصنوعی خلوت یا مصنوعی یکسوئی کی ضرورت نہیں رہ جاتی یعنی جیسے اقاب ہے یہ چڑیوں کے جھنڈ میں بھی اڑتا رہے گا یہ چیلوں کے جھنڈ میں بھی اڑتا رہے گا یہ تنہائی میں بھی اڑتا رہے گا تو سلیم احمد ایک ایسے تخلیقی بفور سے عبادت تھے کہ جو وفور کسی بھی صورتحال سے متاثر نہیں ہوتا تھا اور یہ بہت کمال کی بات ہے پھر کے بارے میں سنا تھا سلیم احمد میں دیکھا پھر بھی ایسے تھے کہ وہ وقت مقرر کر کے کتابوں کو منظوم کرتے تھے اور دنیا کی سب سے بڑی شاعری کا نمونہ لکھ کے چلے گئے تو سلیم احمد کو ہم نے اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھا کیونکہ بہت مارکا آ رہا چیزیں اس حالت میں دیکھی گئی ہیں تو دوسرا یہ تھا کہ سلیم احمد کو مخالفین کے ساتھ بیٹھنا زیادہ پسند تھا سلیم احمد اپنے مخالفین کی تھے <تصفح> <تصفح> اور اپنے شاگردوں کو بھی اختلاف پر اکساتے تھے مطلب بعض مرتبہ وہ اپنے شاگردوں سے ناخوش اور خفا ہو جاتے تھے اس بات پہ کہ تم لوگ میری ہر چیز پہ ہاں ہاں کیوں کہتے ہو اس سے اختلاف کیوں نہیں کہتے اور نہ صرف یہ کہ یہ ان کا مزاج تھا بلکہ ان کا عمل بھی تھا کہ اگر کوئی شخص ان کو اپنا کوئی خیال بدلنے پر مجبور کر دے تو وہ مہینوں اس کا ذکر کرتے رہتے تھے کہ میرا خیال تو یہ تھا لیکن فلاں نے جو ہے میری توجہ اس طرف دلوائی تو اب میں نے اپنا وہ خیال کر کے فلاں کی بات قبول کر لی اب یہ بات سننے اور کہنے میں آسان ہے لیکن اس کو اپنا طرز زندگی بنا کر رہنا یہ بہت مشکل بات ہے کیونکہ انسانی نفس میں مضبوطی اور کمال کے جو سب سے بڑے مظاہر ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی تنقید آمادگی اور شکر گزاری کے ساتھ سنتا ہے اور اپنی تعریف بیزاری کے جذبے سے سماعت کرتا ہے اپنی تعریف سے بیزار ہوتا ہے خود پر تنقید کو اس نیت سے سنتا ہے کہ یہ مجھ پر احسان کیا جا رہا ہے چاہے وہ اس تنقید کو بعد میں نہ مانے لیکن وہ تنقید کرنے والے کے عمل کو اپنے اوپر احسان تصور کر کے سنتا ہے کیونکہ یہی فطرت ہے نا کہ آدمی کے اندر نقصان سے بچنے کی خواہش فائدہ حاصل کرنے کی تمنا سے زیادہ ہوتی ہے تو تنقید مجھے مجھے پہنچ سکنے والے نقصان کا اضافہ کر سکتی ہے نا تو اس لیے وہ بہت احسان مندی سے سنتے تھے اور بلا کسی تکلف کے بڑے سے بڑے مجمے میں وہ اپنی رائے واپس لے لیتے تھے کسی کی کسی کے کسی کی کوئی طویل سن کر اور ایسا بارہا ہوتا تھا تو یہ جو صلیم احمد ہیں میں آپ حضرات کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات میں سے اگر کسی کا موضوع یہ ہو کہ ادب اور تہذیب کا کیا تعلق ہے تو وہ اس تعلق کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک سلیم احمد کو نہ پڑے اب یہ گویا یہ ان کی ملکیت ہے یہ ماحول تو اگر یہ دلچسپی ہے کہ تخلیقی شعور اور اس کے مظاہر کی اپنی تہذیب سے کیا نسبت ہے یہ جاننے کی خواہش پیدا ہو جائے تو اس خواہش کی تسکین کا کوئی سامان نہیں ہے جب تک وہ سلیم احمد کو نہیں پڑے گا تو میری گزارش ہے کہ آپ حضرات سلیم احمد کی دونوں, دونوں کلیاتیں چھپ چکی ہیں مطلب ان کی نثر کا کلیات بھی چھپ چکا ہے ان کی شاعری کا مجموعہ بھی چھپ چکا ہے تو کوشش کریں کہ اس تک رسائی ہو جائے اور ان کو ذرا سا دیکھیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس بہت آپ کو پاس بہت ضروری تصورات حاصل ہو جائیں گے اور ان تصورات کی عملی سگنیفیکنس کو تلاش کرنے کا جذبہ بیدار ہو جائے گا سلیم احمد کو پڑھ اصل وہ میں ان کے انتشار کی ایک بات سناتا ہوں جو میرے ہی ساتھ ہوئی ان کے استاد محمد حسین عسکری جو بلا شبہ اردو تنقید کا سب سے بڑا نام ہے یعنی ساری اردو تنقید کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اکیلے عسکری صاحب کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ والا پلڑا بھاری رہے گا مطلب اردو تنقید کی انتہا محمد حسن عسکری ہے تو وہ سلیم احمد کے استاد تو سلیم بھائی کو عسکری صاحب یعنی اپنے استاد سے ایک معاملے میں اختلاف محسوس ہوا اور وہ یہ تھا کہ عسکری صاحب نے کہا کہ روایتی ادب روایتی معاشرے ہی میں پیدا ہو سکتا ہے یہاں روایتی کا مطلب رسمی اور جو عام معنی ہے روایتی کے وہ نہیں ہیں روایتی کا مطلب ہے اپنی تہذیب کے اصول پر کھڑا ہوا ادب اس تہذیب کے اصول پر چلنے کی حالت ہی میں پیدا ہوگا تصور سے نہیں پیدا ہو سکتا یہ عسکری صاحب نے فرمایا سلیم احمد کا کہنا یہ تھا کہ نہیں اگر مجھے روایت کی اصطلاحات اور روایت کے اصول و اقدار مستحضر ہوں معلوم ہوں تو میں روایتی ادب تخلیق کر سکتا ہوں ایک غیر روایتی معاشرے میں تھی تو لیکن یہ استاد کا ادب ان کے دل میں اتنا زیادہ تھا ابھی واقعہ بتاؤں گا ادب استاد کے ادب کا کہ وہ یہ بات جیسے وسوسے کے طور پر محسوس کرتے تھے کہ یہ اختلاف میرا وسوسہ ہے تو بہت ہی قریبی آدمیوں سے پوچھتے تھے کہ تم مجھے کچھ سجھا دو کہ جس کی وجہ سے عسکری صاحب کی یہ بات میں پورے دل اور پورے ذہن سے قبول کر لوں تم میرا یہ وسوسہ دور کر سکتے ہو تو کر دو مطلب اس حد تک وہ لوگوں سے کہہ کہہ کے پوچھتے تھے تو میں نہیں سمجھتا کہ آج کی علمی اور ادبی دنیا کوئی ایسا آدمی پروڈیوس کر سکتی ہے جو اپنے استاد سے اختلاف کو اپنے لیے ایک سزا سمجھے جو اپنے استاد سے اختلاف کو اپنا وسوسہ جانے اور جس کی ساری دلچسپی اس بات میں ہو کہ کوئی آدمی اسے ایسا مل جائے کہ اس کے استاد کی رائے جو ہے وہ اس کے لیے پوری طرح قابل تسلیم ہو جائے اور اس کا اختلاف ہوا میں ہو جائے یہ شخصیت کی بہت بڑی بلندی ہے تو زر سلیم احمد کے اتنے پہلو ہیں کہ ان کے کالم پڑھیں ان کے ڈرامے پڑھیں مطلب بہت ہی ہم جہد شخصیت اور کارناموں والے تھے ان کا اپنے استاد کے ساتھ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ان کے استاد بھٹو صاحب کے عاشق تھے محمد حسن عسکری جو فقار علی بھٹو صاحب تھے اور سلیم احمد ان کے مخالف تھے تو عسکری صاحب جو الفقار علی بھٹو کے لیے اتنے جذباتی تھے کہ انہوں نے ان سے کہہ دیا کہ آئندہ مجھے اپنی صورت نہ دکھانا اور تحریر میں لکھ دیا کہ آفتاب احمد صاحب ہیں ان کے ایک دوست ان کو خط میں لکھ دیا کہ سلیم امریکیوں سے پیسہ کھا گیا ہوگا مطلب توہین کی ایک حد ہوتی ہے اسے بھی کراس کر لیا تو سلیم احمد کو انہوں نے اپنے سامنے آنے سے منع کر دیا یہ اس سے سلیم احمد کو نروس بریک ڈاؤن ہو گیا وہ نروس بریک ڈاؤن انہیں پہلے بھی ہوا تھا لیکن اس بات سے انہیں پھر نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تو یہ وہ زمانہ چل رہا تھا کہ ایک دن سلیم احمد کی بیٹھک میں عسکری صاحب اپنے بھانجے अमी مختر کو لے کر داخل ہوئے اس وقت سلیم احمد کے में कोई میں کوئی پندرہ آدمی بیٹھے ہوئے تھے سلیم احمد بہت مجلسی آئی پندرہ آدمی جو سب کے سب ان کے موتقد شاگرد اور مقدار تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ عسکری صاحب آئے اور عشکری صاحب نے گھڑی یوں دیکھی اور کہا کہ یہ منو نے منو اس کا اور ارفیت تھی امیم اختر کہا یہ منو نے تمہیں کہیں ٹی وی پر غزل پڑھتے دیکھ لیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سلیم احمد سے غزلیں سنبا دو تو تم ذرا اسے کچھ غزلیں اپنی سناؤ اب منو جو ہے وہ اٹھارہ انیس <laughs> لڑکا تو سلیم احمد نے فوراً غزلیں سنانا شروع کی اسکری صاحب ابھی بیٹھے نہیں ہیں تو اسکری صاحب نے کہا کہ نہیں نہیں یہ تحت لفظ میں بھی کوئی غزل سنائی جاتی ہے ترنم سے سناؤ اب وہ اس وقت سچویشن یہ تھی کہ سلیم احمد کے اگلے دو دانت نکلے ہوئے تھے وہ گفتگو بھی کرتے تھے تو ایک سیٹی سی کی سی آتی تو اس اور زندگی میں وہ کبھی گنگنائے بھی نہ ہوں گے ٹھیک ہے نا باتھ سنگنگ بھی انہوں نے کبھی نہ کی ہوگی ان سے یہ کہنا کہ ترنم سے غزلیں سناؤ اس بے وہ بانجے کو بانجے ہو تو سلیم احمد نے ترنم سے شروع کر دیا اور یہ ترنم سے شروع کیا تو انہوں نے روکا کا مجھے سننے کی ضرورت اب نماز کا وقت ہو رہا ہے عصر کا وقت ہو رہا ہے تو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں جب تک تم اسے غزلیں سناتے رہو ترنم کے ساتھ اب جناب وہ عصر پڑھنے گئے اور مغرب پڑھ کے واپس آئے اور سلیم احمد اس سارے دوران میں انہیں ترنم سے غزلیں سناتے رہے لوگ بیٹھے رو رہے تھے اس بے بسی پر باقاعدہ آنسو سے اثر نفیس وغیرہ تو داخل ہوئے اور آتے ہی کہا کہ منو بس اب سن لیا نا چلو کی اسے اٹھایا اور سلام دعا کے بغیر چلے گئے تو جب چلے گئے تھوڑی دیر بعد فضا ذرا صاحب بحال ہوئی تو کسی نے کہا کہ عسکری صاحب نے یہ کیا ظلم کیا ہے یہ کس چیز کا بدلہ لیا ہے مسلم سلی نے انہیں ڈانٹ دیا کہا کہ خبردار تشکری صاحب کے بارے میں کوئی حجم سے نہ نکلے وہ میرے سب کچھ ہیں وہ اگر مجھ سے کہتے کہ چوراہے پر کھڑے ہو کے جوتوں کا ہار گلے میں ڈال کر ترنم سے اپنی غزلیں سناؤ تو میں یہ کرنے کو بھی تیار ہوں یہ ادب تھا استاد کا ان کے دل میں اب کیونکہ کچھ کردار ایسے ہیں جن سے سب واقف ہیں محمد حسن عسکری وغیرہ وہ عسکری صاحب کے سلسلے میں بھی میرے کچھ مشاہدات ہیں لیکن سلیم بھائی کے ساتھ ان کا رویہ دیکھ کر میری ان کے بارے میں رائے اچھی نہیں رہی اور جہاں ان کی की بھی کی جانی چاہیے وہاں بھی ایک تعصب سا داخل ہو جاتا ہے میرے دل میں کہ میرے استاد کے ساتھ ایسا ہوا تو خیر وہ وہ چھوٹے ہیں محمد حسن عسکری کو ایک دنیا جانتی ہے اردو کے سب سے بڑے نقاد ہیں اردو تنقید میں ایسا اسٹائلسٹ کوئی اور نہیں ہے یہ سب ان کی باتیں ہیں اور یہ سب جانتے ہیں تو मुझे सन अड़सठ में जैसा कि मैंने अर्जी में नवी जमात में पढ़ता था अब थोड़ा सा गैर वाकयाती अंदाज की बातें करते हैं मुझे फलसफा पढ़ने का शौक हुआ और उस जमाने में फलसफे का فلسفہ نہ جاننے والوں پر ایک روگ تھا اور فلسفے کو گویا علم کی انتہا سمجھنے کا فیشن تھا تو سلیم احمد بہت فلسفہ پڑھتے تھے تو مجھے بھی شوق ہوا کہ میں بھی فلسفہ پڑھوں تو سلیم بھائی سے میں نے کہا کہ میں فلسفہ پڑھنا چاہتا ہوں کہاں سے شروع کروں تو انہوں نے کہا کہ کتابوں سے فلسفہ نہیں پڑھا جاتا استادوں سے پڑھا جاتا ہے تو ہم لوگ چلتے ہیں ڈاکٹر ایم ایم احمد صاحب کے پاس ان سے درخواست کرتے ہیں تو میں اور تم دونوں ان کے پاس جایا کریں گے اور پڑھا کریں گے تو ہم دونوں ڈاکٹر ایم ایم احمد صاحب اس زمانے میں جامعہ کراچی میں شعبہ فلسفہ کے سربراہ تھے اور بہت ہی زبردست فلسفہ داں تھے تو ہم ان کے پاس پہنچے انتہائی مہذب انتہائی نستاج انتہائی متوازے آدمی اور صوفی منش آدمی تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ پندرہ دن میں گلڈیورا کی سٹوری اور فلسفی پڑھاؤ مجھ سے کرنا اور اس کے بعد دیکھوں گا کہ تمہیں کہاں سے شروع کروانا ہے تو میں نے اسٹوری آف فلسفی پانچ چھ دن ہی میں ختم کی اور وہ کتاب ظاہر ہے کہ بہت لوگوں نے دیکھی ہے وہ فلسفے کا پرائمر ہے جو بہت ہی خوبصورت سہل سب اور شگفتہ نثر میں لکھی ہوئی ہے اس کے لیے فلسفے سے تکنیکی اور فنی مناسبت نہ بھی ہو ذہن کو تو بل دیورا کے قلم میں یہ تاثیر ہے کہ وہ فلسفے کی کشش پیدا کر دیتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ ارے اس کو میں بہت مشکل سمجھتا تھا تو گل دیورا کا کمال یہ ہے کہ وہ آپ کو اس حالت میں لے آتا ہے کہ آپ یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ارے میں تو بلا وجہ اس مسئلے کو مشکل سمجھے بیٹھا تھا یہ بل ڈورا کا کمال ہے اس کی تمام کتابوں میں تو پانچ سات دن میں پڑھ لی اور اس کے بعد سلیم بھائی کے پاس گیا تو انہوں نے تو پندرہ دن کا وقت دیا تھا کہ مجھے آ کے رپورٹ کرو میں تو پڑھ چکا پہلا امتحان آپ لے لیں تو انہوں نے کچھ چیزیں پوچھی کانڈ پہ اس نے کچھ پکتیاں کیسی کی اس کے بارے میں پوچھا یہ وہ میں نے فرفت سنا تھی تو ڈاکٹر ایم ایم احمد صاحب کے پاس مت گیا وہ لے گئے اور کہا کہ اس میں تو فوراً بہت جلدی پڑنی ہے تو آپ بتائیے کہ اگلا کیا کیا جائے تو ایک فطرہ انہوں نے کہا وہ فطرہ سنانے کے لیے میں نے یہ واقعات حضرت کیا انہوں نے کہا کہ فلسفہ بنے ہوئے ذہن کے ساتھ پڑھنا ذہن بنانے کے لیے نہ پڑھنا کیونکہ فلسفے میں ایک اندرونی انتشار اور بے یقینی ہے اگر اس کو اپنی ذہن کی تعمیر کی ذمہ داری دے دو گے تو تمہارا ذہن منتشر رہ جائے گا تو بنے ہوئے ذہن کے ساتھ بنے ہوئے نصب العین کے ساتھ فلسفہ پڑھو گے تو اس نصب العین کی طرف عقلی اور استدلا پیش رفت کرنے میں تمہیں اس سے مدد ملے گی لیکن اگر تم خود فلسفے ہی کو مقصود بناؤ گے تم صرف تصور سازی کے عمل کو اپنے ذہن کا مربی اور کفیل بناؤ گے تو اس کے نتیجے میں تمہارا ذہن جو ہے وہ پورا استعمال نہیں ہو پائے گا تو یہ بہت ہی قیمتی بات ہے اور یہ اتنی مفید بات ہے کہ اس کو میرے خیال میں ہر شعبہ فلسفہ میں ایک عبادت کے طور پر کندھا کرنا چاہیے کہ فلسفہ بنے ہوئے ذہن کا موضوع ہونا چاہیے ذہن بننے کا وسیلہ نہیں بنانا چاہیے تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان فکروں سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس زمانے میں اساتذہ کی سطح کیا ہوگی تو یہ محمد صاحب دوسری یا تیسری نشست اب بھائی دس منٹ رہ جائے مجھے اشارہ کر دیجیے دس منٹ اگر رہ جائے کیونکہ ابھی بھائی کیا کہوں وہ ایک جملہ موترزہ ہے جملۂ موتریزہ تو سمجھتے ہوں گے نا کہ جس کا موضوع سے تعلق بظاہر نہ ہو باطن ہو تو میں اپنی اپنے آپ سے بالکل غیر مطمئن ہوں اور رہا ہوں اپنی زندگی سے پوری طرح مطمئن تو یہ ہمارے بڑے لوگوں کی دین ہے اپنے آپ میں سے بالکل ہی جیسے ایک چھوٹی پیاس کی طرح کی شخصیت ہے اس چھوٹی پیاس کو سچا ہونا اس آب حیات نے سکھایا جس میں صدقائی کا فریضہ میرے اساتذہ ادا کر رہے تھے ام اے محمد صاحب ایک دن مجھے بابا ذہین شاہ صاحب تاجی کے یہاں لے گئے کہنے لگے کہ اب تم علم کی مابرائے فلسفہ بلندیوں کو دیکھو گے تو ذہین شاہ صاحب کے یہاں گئے وہ ایک خانقاہ نشین صوفی اور ابن عربی کی خصوص الحکم کا درس تھا ایم ایم احمد صاحب ان کے پیر بھائی تھے لیکن ان کا ادب پیروں کی مریدوں کی طرح کرتے تھے تو وہاں ہم لوگ گئے درش شروع ہوا گہینشاہ صاحب دیکھنے میں اب میرا احساس یہ ہے کہ شخصیت ایسی تھی کہ اس سے جیسے ایک جمالیاتی اٹھان محسوس ہوتی تھی آدمی کو اپنے اندر وہ اتنے خوبصورت اور اتنے وجی آدمی تھے کہ انہیں دیکھنے میں آپ ذہن اور دل تینوں شریک ہو جاتے تھے اور تینوں کو جیسے تسکین سی ملتی تھی گنچا ساتھ کو دیکھ کر اچھا میں ان سے بالکل سو فیصد اختلاف رکھتا ہوں لیکن کیونکہ میری تربیت اس طرح ہوئی ہے کہ جن سے اختلاف ہو ان کی خوبیوں کو زیادہ شدت سے محسوس کرنے کی کوشش کرو تو اس وجہ سے یہ بات محس کرتا ہوں تو مجھے تصوف کی اس تعبیر سے بھی پورا اختلاف ہے جو بابا دین چھتا جی کی تھی مجھے تصور کے نام پر اس بد باش اور نظام العمل سے یکسر اختلاف ہے جو ان کا معمول تھا تو اور بلکہ یہ کہ اس خاص طرح کے صوفیانہ منہج میں رہتے ہوئے دین اور نبوت اور توحید وغیرہ کا جو تصور ان کے یہاں راسخ تھا اور جس کو جس کی وہ تعلیم دیتے تھے وہ سارا کا سارا میری نظر میں مطلب ناقابل قبول ہے سارا کسارا تو لیکن اس کے باوجود میں ان کی دو خوبیاں جو ایم ایم احمد صاحب نے میری تعلیم کی سطح کو بلند کرنے کی غرض سے ان کے پاس لے گئے وہ غرض پوری ہو گئی وہ یہ تھا کہ انہیں دیکھنا باقاعدہ جیسے دل دل میں ایک حال پیدا کرتا تھا جیسے ذہن میں کوئی اچھا سا جگمگاتا خیال پیدا ہو جائے اور دل میں کوئی اچھو سا حال پیدا ہو جائے آنکھوں کو کوئی ایسا منظر نظر آئے جس میں ناپیتا پن پیتا پن پر غالے ہو تو یہ سب تأثرات انہیں دیکھ کر محسوس ہوتے تھے بہت زبردست تو پھر خصوص کا خصوص کی کوئی فصلوں نے فص کا کوئی ٹکڑا پڑا اس کے بعد مراقبے میں چلے گئے اور مراقبے میں دو چار منٹ رہنے کے بعد آپ کھولی اور گفتگو شروع کی شرح نے اس کی گفتگو شروع کی میں <تصفح> یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایک بہت ہی کا ایسا عمل ذہین شاہ کی گفتگو کے علاوہ کہیں نہیں دیکھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک ایک تغیانی اندر آئی اور اس تغیانی کو اندر ہی اندر سنبھال کر زبان سے اسے جاری کیا جا رہا ہے تو بہت زبردست گفتگو اور گفتگو کیا, کیا ایک جو لوگ گفتگو کے جنہوں نے بڑے لوگوں کی گفتگو سنی ہو وہ یہ بات اپنے تجربے سے اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ گفتگو کی تاثیر ذہن کو بائی پاس کر کے بھی ہوتی ہے اور اس کی وہ تاثیر جس میں ذہن کو مخاطب بنائے بغیر ذہن کی تسکین کر دی جاتی ہے یہ بہت کمیاب ہنر ہے تو ذہین شاہ صاحب کی گفتگو اس طرح کی تھی کہ وہ جیسے ذہن کو خیال نہیں فراہم کر رہے ذہن کو کچھ نئے تصورات کی تفصیل نہیں دے رہے بلکہ وہ ذہن کو کچھ نئے احوال سے گزار رہے ہیں تو مجھے زندگی میں پہلا تجربہ ہوا کہ جیسے قلب سیٹ ہے سیٹ ہے اسٹیٹ کی احوال کی مجھے ذہین شاہ صاحب کی گفتگو سے پتہ چلا کہ ذہن بھی صاحب حال ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا فائدہ اور جو آگے چل کے بہت زیادہ کام آیا کیونکہ شعور شعور اپنی بناوٹ میں خیال نہیں ہے شعور اپنی ساخت میں حال ہے اور جب تک خیال حال میں کنورٹ نہیں ہوگا اس وقت تک اس میں شعور میں داخل ہونے کے تمام دروازے نہیں کھلیں گے واضح ہے نہیں بات کہ شعور اپنی ساخت میں حال ہے خیال نہیں ہے اس فطرے کو میں نے عفظ کیا ہے ذہین شاہ صاحب کو دیکھتے ہوئے ان کی گفتگو سن کر تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایک ذوق تسلسف تفلس پیدا ہو گیا یعنی فہم، یعنی شوق تفلس پہلے تھا ذہین شاہ صاحب کی گفتگو سن کر وہ شوق ذوق میں تبدیل ہو گیا یہاں دل چاہتا ہے کہ شوق اور ذوق کا فرق بھی جو میں جانتا ہوں ورزش کروں